تو بے شک ضرور ہم کافروں کو سخت عذاب چکھائیں گے اور بے شک ہم ان کے بارے سے بارے کام کا انہین بدلا دیں گے